وفعوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الربي اتق الله ولا تطعن الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحان الله توكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان الله امن الله الرسول صلى وصدق الرسول ونبي الجرثيم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لوک شوق مالوشیو والصلو وسلاموا عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلكا وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خاتم الربين وعلى آلكا وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سنی مسلمان بھائی السلام علیکم اج روحانی محفل برادر محمد اشرف صاحب کی شادی دے موقع تے تزیر ہے یہ دوسرا موقع ہے شادی دے بندہ ناچیز کتابوں پہ آن کا موقع ملے اور انشاءاللہ شاء اللہ لزیز چند دنوں بعد ایک لاہور دے اندر شادی ہو جی بندہ ناچیز کا خطاب ہوے گا انشاءاللہ شاء اللہ محمد اشرف صاحب کے دینی اور انسانی شعور کا نتیجہ ہے کہ ایسی تقریب شہیدوں نے منعقد کی تھی ایسے موقع تھے تبکہ ہر پاسے خرافات آتش بازیا ٹول ٹمکنے بےہوار رسوم رواج جہے ہیں وہ ہر پاسے پھیل چکے رواج تو نکلنا جڑا جی نا کسرت اور رواج تو نکلنا ہے بہت بڑا جہاد ہی. ہر بندے نے منہ پا لانا ہوں گی کرنا ایک بندہ ہی کو نہیں رہا او جڑے جی رہ بچتے نا او جناب میزائل لوگ یہ میزائل پہچامنے جڑے جی نے یہی اصل ایمان والے بھی نشانی رسم و رواج تو نکلنا اے اصل دین ہے یاد رکھنا میرے لوگوں نے جو رواج بنیا ہوتا ہے انہوں ہی دین سمجھا حالانکہ دین نال تعلق نہیں کوئی رواج رسم اگر پیدا ہو ترازو دال تو آیا شریعت کے مطابق آیا تو جائز اگر نہیں مطابق تو لوگ म इस वक्त तासर पाया जाता है कि जी शादी विहवा के मौके से साजबाजे होने चाहिए ने कोई होर जनाजा त नहीं जा रहा आखिर प्यार कोई असि मयत नाल चलें یہ کہہ کے اور تمام بےودگی اور بدتمیزی جیڑی ہے وہ شامل کر لینا کئی نے ناٹوں ڈول شامل کیا ہوا اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل دلیل پیش کرتے ہیں کہ فلانی لکھو جی ہزور سرکار آئے سن تو بچیا نے دف لجائی سی ڈے بندے وہ بچیاں دیا دلیل پیش اہل سنت مجدد و ملت شاہیل اس مرد خدا سے اللہ تعالیٰ کروڑ ہر احمد ناظل فرمان آپ سرکار نے فتح رجویا شریف جلد نمبر چوبی نواں نو چھاپا جلد نمبر چوبی آپ تو پوچھا گیا کہ سرکار شادی تے موقع تے ڈفلی وغیرہ بجا کی آپ نے فرمایا ہوتی وہ تین تاں شرطان پہلی شرط او کہ سر تال نال نہ بجائی جائے موسیقی دے قانون دے مطابق نہ ہو اس انداز وجائی جائے کہ لوگوں پتہ لگ جائے اس گھر دن مسئلہ ابتدان بیان پہ کرنا کیونکہ کئی ایسے نات خان جنہوں میں مذمت خان لانا. وہ شیسان ایک کام چکی پھر دے رہے اور ہزار روپیہ مجلس پڑھن اپنی دلیل جناب تو فرمایا شادی کے موقع وہ ملاپ کے موقع کریب شادی کے موقع فرمایا ایک سو اکتالی سفے تو میں عبارت پڑھنا پیا حیات کہ نہ بجایا جائے یعنی سور تال موسیقی کے قواعد نہ بجائی بجانے والا مرد نہ ہو کہ ان کو متلکن مکروہ ہے یہ مرد نہیں کہ ایک خصرے نے تیسری شرط یہ ہے کہ عزت دار بیبیاں نہ ہو بچیاں شادی اگر ہوتا کوئی اچھ شادی ہے یہ اور جائز رکھا گیا وہی تین شرطال آدرت کے مطابق جو تم سنائی نے اج آہ کہ آپ ایک گاز گز گاز تو دس تو ہونڈ رل جان رل سک رل رلدی رل رلدیا جناب ہاں جی کنجریاں بھی نچن کنجر بھی نچن آتش بازی بھی ہوئے الگ فاضل بریل بھی فرماتے آتش بازی کسی موقع پر جائز نہیں یہ حرام ہے اور مجوسوں کا سامنا مسلمانوں کا آتش بازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آتش بازی آتش بازی آتشبازی چل رہی پھر سال واجے والے پھر وہ آتے نے تو ہائی خدا دی ایسے ایسے ساتھ چکے ہوں نے پورا ایک بندہ ہی بڑھ جاتا جائے کیا ہے جی شادی ہو رہی کی پی ہوں جی یہ سنت ادا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے میں کھانا ٹنگے ہو سنت ادا پہ ہزار حرام کر سمجھ آ رہی تک گل کیونکہ سنت سنو جی حرام کام شامل ہو پائیں حرام کام شامل ہون سنت کر کردا یا حرام کام روکو یا پھر سنت حرام کم کسے صورت جائز نہیں ہوتا ایک سنت کی ادائیگی ہزار فرد پیریں چوڑے سینکڑے حرام کام کیتے تے خدا دیا سے شادی ویاہ جس لکھالک کے کائنات دی رحمت ہو بے ہوتے اوہ ہے جڑی حضرت سیدہ خاتون جنت اور مولا مشکل خوشا سار نبی پاک حضور سرکار راہ ہدایت تو ہی جواب سرکار دے گئے اچھا جدو آپ کہ آپ سرکار نے گیارہ جتار ویاہ فرمائے ایک ویاہ موقع تے بھی ایسا بے کام نظر نہیں حضور سرکار کے اپنے شادی جیسے خانہ آبادی جیسے مسنت موقع نسے منہوس رسوم رواجات خراب نہ کر دے گھر دے شادی تو بعد سلوک بھی روے محبت بھی رہے رحمت بھی آباد اللہ دی نافرمانی کی نا فرمانی اترتی ہے حضور سرکار سرکار دی, دی داری اور حضور دی شریعت دے مطابق کام کرنے وال رحمتر ذرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ میری ابتدائی گلا سن میں انہوں تحسین پیش کرنی تحسین پیش کرنی محمد اشرف صاحب اے نہ سمجھنا امید نا امید امید برادری والے یا فلانا جڑا انہیں آخنا یار کی تصا یہ سمجھنا کہ اللہ دے اللہ رسول تال کوئی بھی نہ ہوا ان شاء اللہ چکا ہمیشہ زور کی رحمت والا لکھا بیلیاں نے بین قطبے مستفا صلہ میں جناب دے سامنے بابا شاہ نو دی نگریت پہلی مرتبہ ختمت ہویا آس پاس مضافات کافی وار ہونے دا شرف حاصل ہے لیکن آپ سرکار دی نگریت پہلی بار میں آپ سرکار دے حوالے گلہ جناب نو سناواں آپ کی نگری ہوگی آپ جی ادھر حدیث اور جائب جناب چند گلاواں سو جمع شریف ہے ان شاء اللہ پڑھنا چند گڑیا غور فرماو گے تو بہت کچھ حاصل ہوا یاد رکھنا اللہ تعالی وسلم جلد اج ہر زبان سے یہ اکا کام ہے جدید آش... برداشت میں رام کا صحاب کرام چی نے عشق دا دعویٰ نہیں یعنی اتنا مشکل کم ہے کہ کسی صحابی نے عشق دا دعویٰ نہیں اب ہی ہے جن کی پوشل تات رکھو وہی آشک لگا یہ اب ہی میں جی جیان تو چڑھتا ہی چڑھتا ہی گیا پتا نہیں کتنے پہ جا جا فاؤڑا تو سا ایمان ایکشک یاد رکھنا صرف تعریف تاریف آشک بننا لیکن یاد رکھنا ایمان اور عشق دا بیار حضور سرکار دی تعریف نہیں یہ میرا دعوی تو دلیل سمجھا دعوی کی میں ایمان اور عشق دا پیمانہ تعریف حضور سرکار دی کر لینا کیوں حضور سرکار کی تاریخ ختری بھی کر دلو رام کو ایک ہندو ہے ہندو کی نا نبی پاک دیا نعت لکھیاں ہے ہندو لکھیا نعت نے ابو طالب کفر سے مریا ہے انہیں بھی حضور سرکار کی تاریخ کے نعت لکھی اگر تو سب تاریخ ادور مستفا میزار ہے یعنی جو مرضی کرے یہ گل ہے تو ہندو نو آشک آسلمان ایک سکھا ادور کی تاریخ لکھی چلیا سورج چڑیا ہوئے سورج چڑے نو مجبوری نال تعریف کرنی پہ ایمان تعریف کرنا نہیں وسلم دین لے کے آئے اس سارے دین نو تچا ملنا کوئی اس کی توہین اور تزلیل آم نہ کرنا یہ ہے ایمان دا میار حضور نو اور حضور دے ہزور نو مننا یہ ہے ایمان دیار اور قملی والے سرکار دے دین اور آپ سرکار دی ذات تو ہر شے قربان کر دینا یہ ہے عشق کا معیار ایمان ہے من ایسا منے من حضور تین نزا لے ماسا بھی دل کے ویر رکھے نہ پسندیدگی ہو مطمئن ہو کے اندروں اپنے پاپ محبوب کے دل نچا منے ہر حکم نو نرحق سمجھے کسے حکم دا مزاق نہ اڑاوے انکار نہ کرے کسے غیر دے حکم نو حکم تو فوقیت نہ دے برتری نہو واری ہر شہ واری جانا تے کسے شہر کی پرواز نہ کرنی اے پھر ہے عشق کا مقام تعریف کوئی میار نہیں جن بھی دس سان ملت خان لگے پھر کار کر دے دل بنی فرد وہ بھی چوٹیاں سچیاں طرفوں منائی پھر پتا نہیں کفر دیا گلا یہ کسی لندن کی مشوقہ کے عاشق تو ہو سکتے ہیں یہ رسول اللہ کی ذات کے عاشق نہیں ہو سکتے حضور سرکار کا عاشق بننے کے لیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مولا حسین کی طرح سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے ذرا ڈٹ کے آبان وربی آخا آقا دی داری اتا فرما اور سانو بخش اتا فرما معافی کر دے سا یہ دو سوال اللہ کو کریے یا لا ایک سانو معاف کر دے اور دوجا سانو جان مہربانی فرماوے سانبے دار عشق آل زبان سے لیا کم نہیں نہ میرے مدینے رسول اللہ جیڑی کتاب آل پیش پیا کرنا حضرت شاہ مقیم رحمت اللہ کتاب آل درل اجائب شریف لکھا ایک شخص حاضر خدمت ارض دا اے. دا اے دا اے دا اے. رسول اللہ سویا میں نال محبت کرنا وا میرے آقا نامدار نے فرمایا ہوئے کی پیار لائز کرد اوہی کو کہا میں نال پیار کرنا وا میرے آقا نے فرمایا ان کو لو سوچ کی پیاس میں اللہ میں پیار کرنا حضور نے فرمایا اللہ, تے اللہ سونے, اللہ سونے نار تے میرے نار جے پیار کرے گا کوئی بندہ وہ مصیبت اینتر آر گیا جی پہاڑ کے اتوں پانی اتر آئے ہی جی تینوں سدر ملے گا پھر سڈے عشق کی دولت پورا سکے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خدا دیا بندیا کی سمجھنا اس عشق کی منزل نشق اڈا مقام ہے حضور سرکار دی محبت عشق ہزور کی گلامی کا نعرہ مارن والے راہ پیاروں کھا لو گے نہ چوڑا دی ہے جنہوں تھک لوا گے واسطے قدم قدم تصیبت نہیں خدا دی قسم کر کے آنا جدو آخا انعامدار سرکار دی محبت اور عشق دل اندر سماوے گا پھر لازم نتیجہ گا ہر شہ بتا جائے گا اپنے حضور سرسار دے تین دے پچھے رلتا جائے گا پھر جدو رلے گا پھر رشتہ دار بھی تیرے خلاف ہو جانگے برادری بھی تینو کٹن والی ہو جاوے گی ہو سکتا ہے پھر ماں بھی تیرے خلاف ہو جائے پیو بھی تیرے خلاف ہو جاوے تینو تین پاگل گا کوئی وٹے مارے گا کوئی کچھ کرے گا خدا دی قسم کر کے آنا حضور سرکار دے صحابہ دے سکاؤں کے ہلایا فرما کی بنیا حضور سرکار دے دشکانے تینوں پتا لگے گاشک ملکیے مدینے گھر کے اندر آیا وے ماں بولنا چڈ دیتا ہے منجی دے ڈگ پی آتی ہے پترا چڈے گا تو میں بولوں گی نہیں تو میں گل ہی نہیں کرنی پتر صحابی وارہ کی لکی سو وارہ مرے میں محمد پاک دی غلامی نہیں چھڑ چڑ سکتا مینو مدینے کے تازدار سرکار نو چھڑنا گوارا لی تیرے رنگیاں ماوا تے میں جناب مردیاں ویگ سکنا وا مگر کملی والے سرکار کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا بندیا توجہ فرماؤ ہی یہ محبت دی کوئی آم سوفی عشق منزل نہیں آپ چاہیے ہمیشہ مولا تو سونے محبوب کی تابے داری یا مولا شالا سانو کملی والے سرکار کی تابے داری فرما دے نار سال نارائ سال نارائ ہے آئی آئی آئے آئی آئی سبحان اللہ حضرت سلطان باہور تعالیٰ فرماؤں نے فرمایا آئش بنی عشق دل رکھی وانگے Tá کل اسجدو سرنا او چار با سجدو سر اے چار پاگل کر ڈردیا نبی پاک نو چی کلیا سد کے حضرت فاروق فاروک آدم تو ایک بار آپ سرکار دول باروں بڑے بڑے حکام آ گئے آپ کے آئے حضرت فورن گئے ایک بوری پئی سی ہاں جی تانے دی بوری چک کے جناب ہاں تے جناب لے چلے کسے دے گھر دے اندر گلامان نے پوچھا حضور خیر سی آپ نے کے پوری کی چک لی سی دی فرمایا میں بادشاہ جدوں او میرے لائے نے میرے اندر تکبر پیدا ہون ہوگا کہ میری تے بڑی گل ہے میرے کو ہاکم چل کے پے آپ نے بادشاہ دنیا کے چل کے پے آدھے نے میرے دل دے اندر تکبر پیدا ہویا وے اور میں اپنے آپ کچھ سمجھن لگ پیا وا اے بابے شاہ مکیم سرکار دی کتاب چو پی سنا سڑک جاوا قربان جاوا غور فرما آ فرما نے میں بوری تنڈ دیر سٹ لئیے انہوں دے سامنے کام اپنے ہتھی کر لگ پواں تاکہ میرے نفس کا مٹ جائے اور مبارک تو نہ ہٹ جا میں اپنے آپ دسنا چاہنا وا نفسا میں کچھ نہیں جو خدا دیا بند نہیں پیا خدا کی قسم کر کے آنا جی اس نے جناب والا کہ جدوں کوئی بندہ راہ پی جانے پوچھ کے بنتے کی ملا کے لٹ لوگ دشمن بن کے لٹتے لوگ دشمن بن کے, لٹ دینے کے لٹ دینے یار بنا کے لٹ ملا کے لٹ لیندہ لوگ دشمن ات کر بلتے شاہ خدا دیا بندیا گور فرما خدا کی قسم کر کے آنا ہی ادھر گور فرما کھا لے کے کہنا اس نے جدو جہنم کی اگ پیدا فرمائی جہنم کی اگ جو دو رب نے پیدا فرمائی سی جہنم دی اگ ارد کر دیے یا مولا دس میرے مینو کی کرنے اللہ نے فرمایا جڑے میرے ہونگے میں تیرے اندر سٹ کے انہوں سجا دا اگ جہن نم کی ارد کر دیئے اے مولا کریواں میں سرکش بن جا میں نافرمان ہو جاوا میرے کرے گا سونا فرمایا اگ بنائی جنو سڈے عشق کی اگ آخر جہی تیرے بھی سخت ہے جنہ دے اندر میں اپنے پاک محبوب بندیاں جاشک اگ چڑیا ہوا کی قسم جہان پیر بھی ڈر دے جہانم بھی جنت بن گئی ہاں میں کبھی دعوی نہ کر بیٹھی نہ سڈے اندر وہ منزلہ نے صرف یہ نہیں کریا مولا اصام مجرما کن ہکار فرما دے سانو معافی خدا کی دروے بابے شاہ مکیم سرکار کی کتاب مبارک دونوں سنا کہ ਦੀ سرکار صلاح وسلم امر بندے جنت کے اندر جان کا طریقہ کی جنت کے اندر جان کا طریقہ کیڑے کام ہو جنت ملتی ہے دی لوڑ کوئی نہیں مولی جی جنت سڈے لائی بنی تے اص جنت لائی بنے جی جہنم جانے تے فلانے پھر کیا والیاں جانے کوئی آدھا فلانے فرقیا والمان فرما ہے اس بے وکوف نا پتا ہی کوئی نہیں جاجد جہنم کسی ہو خدا پہ جہنم میرے لیے بنیا وا کہ نہیں بچتا ہمیشہ اپنے آپ دا مرکز جہنم نو سمجھ دا بندہ گا اللہ سونا ان چند تتا فرما چڑنا ڈٹ گیا سبہ لور آدے جاواں فرما ہوں گلا میرے گوش پاگ کی اولاد بھی ہے ادور غوث پاک سرکار تج دینا دیا, دیا گلا نہ جا بھی ادر بیخوا فرما نے جدو مومنڈا روح بدن تو منتقل ہوتا ہے مومن دی چون جدو بدن چو نکلتی ہے اس لیے پھر اگے جا کے راہ بارے کا ملتی تابے داری جدو جنت جا پہنچتا ہمیشہ راہت سکون ترمائی لکھ لکھ شکر ہے مولا, مولا تیرے وعدے سچے سن سی محبوب کی تو سانو جنت دی دولت تا فرمائی جدو مومنٹ جنت جنت اللہ جی پھر سوا اے جناب کلماج پڑدا ہے الحمدللہ للہ سدا کالا پڑھتا ہے سنڈے سچے کر وائے جی وعدے فرمائے سن سڈے سچے کر وکھائے آ فرما نے خدا جنت جان واسطے پانچ چیز پوریاں کر بابا شاہ مقیم سرکار فرما نے آئے بند خدا جنت جان واسطے پانچ کام پورے کر رکھنا جیڑی گلا پرسنا ہاں اثا ادر ویخ غور فرما اگر ابھی بہ چلیے سنائی ایک دجے میرا پیو پانچ کلے ڈا زور والا بندہ جو اٹھتا کلے جناب والا منجی بھی چڈر سی پانچ کلے کڑک بھی چڈ دیرا پیو جناب لکھ روپیے کٹے کر کے لے آ سا آپس ایک دوجے نو پیو ددیا کسے سنا لیکن خود نہ کریے فرماج خود نہ کریے نہ کوئی کام کریے دار دار سامنو کدروں لپے گا تینو تو اپنا گزارا پھر کرنا تیرا اور جانا ہی خدا دیا بندے اس طرح اللہ د فکیر دا مقصد نہیں خالی سنی جانے کر دی جا کر ہاں جی یہ جی پیر کوئی خدا نہیں جہا تین اپنی مرضی نال چھڑا لے گا جنا او ہوا اوتا اپنے رب دے ربیب کا محتاج گا اے نا سمجھی پیر ستنے رب پا گے خبردار آپ سرکار کا ایک مرید غور فرما آپ جدو کھانا فرما تنا ول فرما دے سن بچیا کھچیا او کھا ل فرمایا یار منزل پڑ میرے جنا کم نہ کرے میرے پیچھے نہ چلنے اگر میرے مینو مار کے میری کھل اتار کے آپ وڑ جا بھی منزل نہیں ملے گی تینوں کے منزل لینا چاہنا وے میرے پیچھے پیچھے ٹوٹا جا فرمایا فرما فرما اندر دا نفس پارا جڑا ہر ویل برائی دی خواہش کر دے یہ بندہ مخالفت کرے پہلی شہ وے اے جو منگ اسلٹ چلے اے شادیاں دے ایاشیاں بھی منگتا ہے شرلیاں پٹاخے بھی منگتا گھر جدو بیان مقام نہیں یہ تو ایمان دکالا نہیں ایمان کا تکالا رکھ بڑھیا مل سکی نے مگر محمد سرکار ورگا سہارا رسول اللہ ل سدکے جا مسلمان مینو تیرے بہ کے گل پی رہی ہے بڑی پاس بھی چار بندے مسلمان وستے او ایک دوجے نو سمجھاون او بیلیو خبردار ہر سرکار کی شریعت خلاف کسے تے مطالبہ نہ رکھا جی قسم کر کے آنا جی پرلے مطالبہ رکھتے انہیں ہزار سنت نا پسند نہ پسند چاہ ہزور سنت رکھ کے نہیں آئے گا اصنت ادا نہیں کر گے ادا پہ کرو نیتا سد کے کرنے تو خدا دی قسم کر کے مب نف سوا نل جن تی علم تو دا ہے درد ہے کہ میں رب دی پیشی دینی ہے اور اپنے نفس نو خان کو روکتا ہے ہی برے ارادیا تو روک دے اللہ قرآن فرما ہے وہاں چنت ہی ٹھکانہ بن گیا ہے نہ جائے اپنے نفس نو لگا پا اس گھوڑے بے لگام چاہتا یہ جانم لا کے بندے خدا دی قسم کر کے سا اس نامراد نے کسے نال وفا کیتی نہیں علی مشکل پشا فرما ہے سناواں گل علی آخ نہ پھر سنے گا تو ایمانتا ہو شاہی جڑے بابا شاہ مقیم نے یہ مولا, مولا علی ہوں پھر <احسن> بھی سدکے جاوا حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تالا لوگ اگر مینو اللہ اختیار دے آخ علی جنت ای مسجد دے تس کہڑی شہ چڑنا سدکے جا شر فرما فرمو دے اللہ بہتا اولا شری مینو اختیار دے وے فرما وے علی اے جنت اے مسجد اسجد جنت لینی ہوں یا مسجد لینی ہوں مولا علی فرما دے میں مسجد پسند کرانگا پر سونا علی کیوں فرما ہے جنت کے اندر اللہ دی رضا بھی ہے دیدار خدا بھی ہے دیدار در بھی ہے پر او تھے نفس دا حصہ بھی تے پیا ہے اتے کھان دیا چیزاں بھی بڑیاں نے اتے حورا بھی نے اتے محل تے باغ تہرا بھی نے اتے نفس دشمن کا بھی حصہ پیا ہے دا حصہ بھی پیا مجھ اپنے نفس لے دی دشمنی علی فرما جو میں جنت نہیں چنا گا میں مسیت چناگا جی اندر میرے نفس دا حصہ نہیں صرف میرے مالکات کی عبادت والا حصہ راک خدا دی قسم کر کے نیمت جنت اللہ نے جڑیا رکھیا نے رکھی پریت نہیں ہونی اللہ نے انام کے توری نے اللہ انہاں نعمتوں دی تعریف بھی قرآن کر دے پر مالا علی سرکار دسدے پہ علی جنت دیا نیمت مسجد مقابلے پسند نہیں کرتا دعمتوں دنیا دیا نو کتنے پسند کرے گا وی غور فرما مولا علی مشکل کشا سرکار فرما نے میں تے مسیح خانہ خدا نو نسند کراگا میں تھی ملان دی دوڑ دی دوڑ میں اپنی دوڑ بھی دسو میں دوڑ اج لندن تک کسی کی سینما تک دی چکلے جناب ہی جن ٹی وی آخری نے سکول کالج تک مبارک علی والی مسجد سنائے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میںرانا لوگ جڑے علی نعرے مار مسجد نو انج سمجھتے ہیں جی ترقی آفتا ہے وہ بے میں سور خدا کے گھر ڈیرا شام کی رب دے گھر ڈرا بابے فرید جھاڑو پھیر مسیح رب جاگ تیری ڈاڈے نال فریت معلوم ہوا بابا فرید مسیح جھاڑو فیر در ہوئے تی دنیا بابا فرید بنیا ہے نفرت کر کے جدھر بھی جاؤ بابا یزید اگوں بیٹھا ہے خدا دیا بندیا تو خدا دی سانو بابا یزید نہیں چاہیے سانو بابا فرید چاہیے آکھنا سبحان اور رحمت خدا دی غور فرما سدکے جام حضرت سمجھ لے اس نفس کی دشمنی کی دیئے جاوا غور فرماؤ فرما مولا علی مشکل کشا سرکار گل بابا شاہ مقیم سرکار نے پہلی پہ اپنے نفس نو خاح شا تو بچاوے دوسری شا دنیا تھوڑی تے گزارا کرے بابا شاہ مقیم فرما جنت جان واسطے بندہ تھوڑی دنیا تے گزارا کنا کرے کیوں جد تھوڑی تے گزارا کرے گا پھر حرام تے ناجائز کی تلاش نہیں کرنی پی جا اپنے آپ جنتی بنایا ہے انہاں ہمیشہ تھوڑے تے تزارا فرمایا ہے پھر تے رب سونے رحمت ایسی فرمائی انہوں دی دنیا بھی سونی بن گئی ہے انہوں دی آخرت بھی خدا دی قسم کر کے آنا اج دنیا کیوں پریشان کرارے دنیا, دنیا جی ہائے, ہائے اپنا, اپنا سکون دتا وے, چوی چوی گھنٹے جی میں مشین چلتی ہے اج بندہ اوی چلتا وے بے قرار ہو گیا وے راتا دیا نیندر گئی اللہ واجال واجال لباسا سر رات ناستے لباس بنایا ہے اور رات ناستے چین تے, تے سکون لئی بنایا ہے اور جناب انسان مشین بزرگ لوگ اکبر رحمت اللہ سرکار نے بے ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی ترک خواہش نے ہمارا بوتھ ہلکا کر دیا او بندے بڑے سوکھے رہ گئے نی جنا چوکھے دی مکا چھوڑی آج جے پائی ہیں، تین بھی برباد بندے واسطے دو نال ضرورت پوری ہو جائے ای گزارا کرے اس تو ودنے نہ پاوے اور فرما نے اگر آ جاوے نظرانا بن کے فروے فرمایا کرنا چاہیے مگر جمع کرنا نظر آگ جے دنیا آن لگ پی ہے پھر جمع کر چکر نہ راکھنا سب تیسری شاید فرمایا اللہ دی عبادت بابا جی فرما اللہ کوشش مولا کریم دی یاد کر لوا یاد رکھنا لاکران فرما ہے اس دے آمن تو پہلے اپنی تیاری کر لو جڑا د آئے گا پھر تس آخو گے ہے یا مولا ہوں واپس ایک بار بھیج دے اصل تے وقت گواہ آئے ہیں یا مولا مہربانی فرما ایک بار سواں سواں گے اسا ہوں تیری یاداں گزرت گزار دیا گے اللہ فرماے گا میں تمہوں اتیا سر ہاتھ نہیں آنے کرنا جی پہلو اوتھے ہی کر کے خدا کی پچھتا پھتا پچھتاوے دا جا کوئی فائدہ نظر نہ نا آوے حضرت بابا جی دے نے ہیر عبادت دے اتر رکھ اور اگلی گل سن نہ پرہیز لا جنہ کما تو رب روک آر بابا جی جتوں رب روکیے نہیں روکنا چاہیے چاہیے ہر مٹا آپ فرماندے نے اور جتو اب رسول روکے اتنے الا رس آو ایمایا نہ کرو فرشتے بھی سال بزرگ فرما دیں فضیلت نہیں بندے دی فرشتے بھی کرتے جب رب رسول فرمایا کرو عبادت تو اللہ سونے جوکیا عشق اور جس کام فرشتہ یہ شریق نہیں یہ وکری کلا پڑ جتنا وہ کم ہے جتوں رب رسول نے روکنا جدو یہ روکتا ہے اسے اللہ دا بل رسول روکے حکم سنے نبی پاک نے فرمایا جنہ میں حکم کیا جی طاقت کرو फरमाया जिना गल ताकत होना कर मसलन हम दरूद शरीर फरमाया पढ़ सकना पढ़ सौ बारा पढ़ हजार बार नहीं पढ़ सकना एक दिहाड़ ना पढ़ नमाज के अंदर तो दरूद आ ही जाता है لیکن جن کما دے پاک محبوب فرماند نے میں روکیا اتو ہر صورت رک سورت ہوں وچ کی فرمایا جے طاقت ہو جدو آئیے روکنے والی گل پھر کی فرمایا ہر سورت رک جاؤ تو سمجھ نہیں لگتی بابے شاہ مقیم سرکار کا مذہب حبیس والا مینو سمجھ نہیں لگتی ان کی جو کرتے ہیں اتنے بار کرو یہ کرو اور نے روکنے جی سختی نہ کرے تو ناس جان گی میں کیا سرکار یہ ناس جان دے آدھا ہاں میں چکر تیرا دین نال دے تعلق نہ ہویا جے تیرا دین میں جی پیش کرگوں پیش کر مالا علی فرما دا شراب کا کترا خو بند ہوٹی مٹی جی ڈر کان کھاگ گا علی وہ دھدے آخلا سب دوسری روایت فرما دے نے اس خوب مینار بن جائے مینارا اس مینارے کھلو کے علی اللہ دا نام لینا گوارا نہیں کرے گا بھی تھلے ہے میں نام لے کے بےد بھی اشتہار ہی ہوتھے اتنے لیا جانتے کی خیال ہے سارے ملہ پیر چر انہوں کا عرس نہیں ہوں دے دے چر جلسے نہیں ہوتے جن نالی رب رسول جناب اشتہار نہ بےمان ہاں یا لچا آشک لا یہ کمی نا آشک ہے اور چلے سبق پڑھا گیا ہے جدا مولا جا ادب سکھا گئے خدا ادب تو شروع ہونا परोंगलिया पहुंचेगा भी मुडा परियादा हो आखे बी दरखंड दया परलियां हरिया भरिया रहन गिया फल बड़े लगन गए जी सुखे जो फल नहीं लगन गए उ लगन गए बने वे समझ आ रही है بندے ادب ہمارے افتتاح ہے بول تو سی سنو ادب ہمارے اور تین جو پوچھے جا سڈے دین دا آغاز کتوں ہے افتتاح کی سڈے دین دی اخیر جا کے کتنے کہ دین دی افتتاح ادب تو ہے اللہ رسول چس روپے پیمانے تھری پیسے اور نہیں تے گولڈ لیف چار سگریٹ بنتا سدکے دیا دس روپئے چک لے مگر اللہ رسول دے نام ایمان تے اللہ دا قرآن لکھے رلتا کتا اللہ کا قرآن منہ دساب دے سے دے نالیاں لگا فرد پھر نجروڑی پھرنے آئے ٹی وی کنجرے چاہیے تھی لدے سلے خدا دی قسم کر کے آنا ج گل سنے مہمان تیرے پے سوال کرنا غور سمجھا پیو کا آخیا نہ کرتا آ میرے اخبار میں اپنے نتر کو خارج کرتا ہوں یہ افسرا بھی فارغ نہیں کرتے چھوٹا بھی نال اچھا بھی, بھی فارغ کرتے جنا شان اچی ہوتاد کی شان زیادہ افسر دی شان زیادہ یا ربرس پیران زیادہ یا ربرس اچھا انہوں نے سارا شان ہوئی حکم اٹھا سخت پی اس ٹائم شانا جنا دیا سارے جدو آئے حکم کی گلو جی ہم تو عاشق لوگ ہیں وہ آ جڑا حضور ددی نے آشکی باتوں کے ساتھ کیا کرے پال اوتھی نہیں فار خدا دی قسم کر کے اللہ سونا کوئی فرما ہے اپنے پاک نبی نرما سنا سان کی فرما ہے سورت غور فرما اھا ظاہر شروع ہوندی یا النبي اتق الله اے نبی اللہ تو ڈر دے ولا تطع عل والمنافقين کافر اور منافک دا آخیا نہ منتے رہا جہان علیم حقی اللہ فرما جفرف کدو آیت پوتری سی سنا مشرق کافر منافق کٹے ہو کے کٹے ہو گیا آئے اپنے لب <h criterion> محنت کا ذکر کری گا جا سکیا کا رگڑا پانی ہاتھ کامنا نہ کرنا ہاتھ ہولا سے کے گل کی بولو بولو بولو, بولو بولو بولو لندن آیا امریکہ آیا انہوں نے پیوا نے جدو یہ گل آن کے کیلا نے فرمایا اے او نبی اللہ تو ڈردے رہا جی اعلی کافرا منافق دی گل نہ منیا جے رگڑا ہمیشہ کسی نولی جی چلو اپنی اللہ اللہ کری جاؤ تو لوگ جی جا بندہ بیچا سمجھئے سمجھیے پچھلی جباب دے جا قرآن اتریا اللہ فرما و تبایو کمر ربک میرا نبی سونے وی قرآن اتارنے ہے جو تیرے تے اتارنے پیچھے ہی چل رہا جی اللہ فرما سمجھا جی کہ اے سارے دشمن بن جان گے کافر پھر یہاں میں مقابلہ کرانے اللہ فرما اللہ بھروسہ رکھو اللہ تمہوں ہمیشہ ہر حال دے اندر ہی کافی رہے گا اور فرما, خدا دے بندیا, اللہ شریک مولا نے اللہ نو پتا ہے جی میرے محبوب کو سنا سو اللہ سنو پا دس دیکھا چی محل بھی تر کسی رنگڑے پٹی تو بھی بڑا ہے اگلے دن میں اگلی موڑ بھی گلہ ساہار پر سرکار, تو ویسنا بائی پاس پہ گلا سارا میں میرے مومن ہون دی تصدیق دیت. میں خیالہ اللہ نے اپنے حضور دے صحابہ اور حضور سرکار دے گلاموں کی شان پیان فرمائی وی نمل اللہ فرما ہے جڑے میرے نبی نے او کافر واسطے سخت نے مومنا واسطے نرم میںکیلا تصدیق کیا کرنا چلے سخت پڑا دا سخت جی علی میدان سخت سی جب مولا علی سرکار مومنا دے اگے چادر کافر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پاپ دام دو میدان مینو میری ماں نے جاڑیاں شیر آئی میں چیر جاننا ہن سفت امی ہے آپ نے فخر تکر ترتے کرور دان چترنا ہے ہر جگہ سر رکھنا پہ جگہ چکنا بھی پہ ہر تھان جان ہماری نواب نے بھی کبھی سجدہ ہے رب دس ہر جگہ چکے ہی نہ کسی جگہ تے کھلو بھی رہا جی اسی واسطے علامہ اقبال فرما یہ لکھ دیا شو خن خنے محراب مسجد پر یہ لکھ دیا خن محرا خنے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت کیا مایا لکھا مسیح لکھا گر گئے سجدے میں چبکتے کیا مار لپ دیا کے آ سی کوئی تردالا لکھ گیا انہیں آخیا ویلا کھلو کا سی تج سبحان اللہ مینو ایک آدھا مولی جی کسی نوج نہیں آخنا چاہیے میں کلمہ رسول اللہ دا چاہتا یہ سوال کلما چاہیے سرکار کلمہ دے غور نہیں کلمہ ساڈا شروع ہوتا یہ مان اللہ تو اللہ سوا اور کوئی خدا یہ مطلب ہے لا الہ کوئی خدا اور تے اے سن اگے ہے اللہ صرف اللہ ہی صرف ہن سن کافر آدھے سن تو اللہ اللہ کر اور لا پوئی نا اللہ, اللہ اللہ نے فرمایا محبوبہ ان نمنی کلما اتو ہی شروع ہو گیا جے آدم نوتا اگلا حصہ بدلتا رہا کدی آدم کدی موسا نبی کدی ابراہیم خلیل کدی لوہ کدی کوئی نبی اگے اگلا فکرا بدلتا رہا مگر پچھلا رکھا کام سارا شروع لا کوئی کرنا کوئی من کلمہ بدلنا نہیں بد بخت تنظیم جماعتوں والے کوئی آئی نہ آسان اپنا کلمہ بدل سکتے، امریکہ قرآن پڑھو جس جہاد نے سڈے خلاف بولا اس بربل فلک پڑی بول قرآن پڑھوڑی مگر ہو دو نہ سارا کو دوست نہ پناؤ یہ پڑے دشمن ہیں یہ تمہاری تباہی کر دیں گے تمہارا نقصان کریں گے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ جل جاتے ہیں اگر تمہیں کوئی گاٹا پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں قرآن कोई साडिया रलावो कोई अपनिया मनावो फिर भावे अमरीका च मसीत पाई जा पूरा कुरान रखना है खबरदोस्त फिर मारे कम आएंगे समझ आई करोम जरा आखेगा مارنا ماری جاؤ اور دا جا تیری زندگی موت, نا لو موت زندگی نالو آر تقبیر نارائ رسالت نارائ رسالت نارا حیدری ناراسیا نا نارا لال بہلایا پور رب رسول روکیا اوے پاوے کا فر جو مرضی آخر تسا دی مننی نہیں جیتوں رب رسول روکیا اتو پرتے آخیا مردہ کرا دے چلتا چل چل شاہ مقیم دے دا. میں چوتھی چیز چوتھی شہر جنت جانا پہلی شہر سی نفس لیتا ہر دوسری شہر سی اللہ دی عبادت کی ہر سرت جتھے رب روکی روک جائے چوتھی شہ فرمایا بندے اللہ کے درویش فکیر لوگ یعنی نے جی فلا کر سکتا ہے مرشد کامل مرشد کامل ہو جناب غیرت مند بھی ہووے سنی آڑا ایمان بھی رکھے شریعت دا پابند بھی ہووے عدور سرکار دے طریقے دا پابند ہووے شاہ مقیم سرکار بانگو غیرت دا منبا ہووے حضرت غوث سمدانی سرکار بانگو غیرت کرن والا ہووے ادور سرکار محبوبہ پاکستانی سنگت بہن والا ہورشد ہونے گھر جناب شاطان دے اندر ٹی وی چکلے پائے ہو بے غیرت کدو مرشد کامل ہو سکدا وے خدا دی قسم کر کے نبی غیرت والا سی علی پاک بھی غیرت والا سی حسین پاک بھی ویرت والے سن ہر ولی بھی گیرت والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان اولیاء دم میرا لال پاک بہاول شیر اگ فرما پنجو چیز لے اللہ سونے دی رحمت کا تلبگار رہے آجزی دے نار، خلوس دے نار مولا کے مولا اگے فریادہ کرتا رہے پناوا منگتا رہے یا مولا شیطان بھی بڑا سخت دشمن ہے نفس بھی میرا سخت دشمن بھی بڑے سخت دشمن نے مولا دید دشمن میں کلہ امداد نہ بننے نہیں چڑھ سکتا جد مولا تو سونے دی بار گاہ بندہ فریا بھی ہوں آج ہو کے خدا دی قسم کر کے ہوں اللہ سونا اپنی رحمت دے دروازے وہ کھول چڑھتا رب سونا ہر حال چند کیونکہ اللہ فرما ادا ہوا یسو اللہ فرما کہ میرے سوا میرے سوا جڑا فریادی دی, دی فریاد سنے درد دور کرے خدا دی قسم کر کے آنا یہ فرمائیا جنت فرما چھن سال ولی چھو آئی نہیں ہاں جی پہ شاما لام جی ہاج یہ حصہ بنتا فرماند نے یہ سارا جان مر سمجھ آئیے ساری جان مر اگے کی فرماند نے مطلب دسے دسے, دسے. بھائی کوئی مر جان کو اگے کی دے. فقیر دی کرے. کرے. جلی ہے اولے اولے. مرے فکیر تو نیت کرے اندر وہ کتی جی بیٹھی مرے تو میری گلیاں ہو جن فنیاں دل کا ویڑا ایسا صاف ہو رب تو سفا ایک مانا تیوانا وہ مانا ہے سا نوجوان آخ دے ترقی والا آخ دے گجرے سو ایک جٹی ارد کرے پنج سچ مرن گوان کتی مرے فکیر جڑا ہر ویل مرے فکیر گلیاں ہو جن جان سا نواز شریف سارے مر جاں بڑھیا بھی میری گڈیا بھی میری کوٹیاں بھی میری فیکٹری بھی میری پھر ساری دنیا مر جائے ایک ماہ ری جا ایمان ایماندار دسو اج ہر بندے دی حالت ہے وہ آدھا یہ سارے مرن چاہ پٹ کھا خیر میں سنو میں سامنے چار طبقے بیان کرنا دے چار تبکے ایک طبقہ اپنا فائدہ کردے دوسرے دا نقصان کرتا اے لوگ ہوں نے کافر سال ڈاک ویشی اے انسانیت تو باہر نکلا جنا فائدہ کرتے ہیں تو دوسرے ہوں نے جڑا اپنا فائدہ کرتے دوسرے دا جے جائدہ نہیں کردے تو نقصان بھی یہ ہوتے ہیں آم موومنٹ آم دوسرے ہوں اہل بس جی فائدہ کرتے ہیں دوائدہ کروتھا طبقہ ہوں بابے شام کی مرگیاں جڑا آپ گھاٹا کرتا ہے دوسرا ڈر شانے دم میرا لال جڑے اپنا گاٹا کران لڑ دا سا اے سکان کالج کیڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں جڑے یہ سوچتے ہیں दूसर दरी इज्जत भावें लुटी लुटी मैं बस दूसर का खावा विश्व हर शहर लुट सपूह जिथे भी बैठे हो दा। पहला तबका हम हाकम का हक बन रहा पहले तबके मुकावे ठूए ये तो पिछू ठूए सपू मुका इंसान جانا, ہے, پتھکا, انسان جد پیدا ہو دن کٹ کٹ کٹ کٹ کے مر جانے سان کی بندے اور مسلمانوں سب سے پہلے مگر ہزور کی امت یہو وجہ یہ آپ ساڑھے تو کنیا چاط فرما دیوگ انسان کہلان تھلے دو درجے <فرمار> takar, جنت جان دن نات خان تھی وہ بھی سنا شاہ جانداد نہیں لوڑ اس میں کیا سرکار ان لوڑ کوئی نی سان بھی کوئی نی ساڑی بادی نہیں لوڑ اس جنت فری ملتی پی تے بلے بلے جنتر مقرر جنت خری ملتی میں کیا سرکار جنت فری ضرور ملتی ہے مگر سروتے رابانی جنت بابے پانچ چیزاں دسیا دا پنجے اللہ دا قرآن جی سنے تے وہ تے ایس تو ہی کام ہی کھڑا ہے اللہ فرما ان سامنا جنت دتی ہے یا مولا دا مل کی رکھے فرمایا مومنا رب سچا کہ رابطہ بولو بولو قرآن سچا یا جن سچے نے جس نے سمجھا جنت فری ملتی ہے ایک اور بول دے اور بول, بول دے دی... دلوقتي... دی... دلوقتي... بھائی... <laughs> ہی نوے ہی آئے پھر دن حضور کی عمر تک کباڑا کرنے ایک اور بول دے پتا کی جنت دے تم آپ نہ سب نلہ نام جس جنت دے تو جنت مول مرسو میں کٹے خوب مرسو فرو اللہ سونا جنت دا سبحان اللہ ایسا رب سونے عزمت نال فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب نبی راضی جنگی جوانوں کے سردار میرا نام راج شدان تو شاید کا پڑھنا ہو جائے وہ جنترا پینا پڑھتا ہوا جس اسلے پیلی لا کے نہ تھپ گے کنو مفری لو میں مراد تیری مونج کٹی چ غلام فرید خرید لو ایڈیم سمجھے بکواس اپنی کرنا چھپی گلاب خرید ایک اور روپیہ بولے ہے نچنا حرام ہے پر عشق شخ نچ کے است میری تکریف سی میں کیا نام فیصلہ نچنا حرام میں آج پوٹی جی اکل کا فیصلہ ہے جی شریعت کا فیصلہ مراد کا نچ حرام ہے ہلور کی شریت کا فیصلہ ہے نچ کے سلطان بئی مان نچ کے منا نچ کے راضی کجرا لے کما رالی ہونا کسی بھی چیز ہونا سلام رالی کرنی مولا حسین نچ کے منا لیکل میں ایک تھا نا ایک جی وہاں پر عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں میں نے کہا بیٹے ایمان بچے گا تو امرا بھی قبول ہوگا کفر جدا میں گا تم بھی ایمان مانو تو بولنے والا بھوکنے والا بھی چاچ نائ تقدی نار نارا حیدری نار روشیا دمبیر لال پا کوئی حضور سرکار اے اے اے اللہ حضرت فادل سرکار کا پتاور ہوا جلد نمبر ترویس تئی نمبر جلد یہاں تو پوچھا گیا حضور کیا فرماتین اس مسئلہ میں کہ مجلے سے ملا دے حضور خیر صل اللہ علیہ وسلم جو شخص کے ملخالف شرع مخالف شرا متحر ہو مسئلہ نماز چھوڑتا ہو شارے بے خمر و شراب پیتا ہو گاڑی کترواتا یا منڈاتا ہو مچھیں بڑھاتا ہو بے وضو بے ادبی گستاخی سے بریوایات موضوع مان کڑا تلنا تنہا یا دو چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتا پڑھاتا ہو اگر کوئی مسئلہ بتائے تنبیہ کرے دوست کا آگے سے لذاق اڑائے چار سال سکھ لوگ ہے موجودوں کی بتا ایسی محفل میں جانا ایسے لوگوں سے میلاد پڑھوانے کا کیا حکم ہے کیا ایسی محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں آپ نے فرمایا افان مزکورہ سخت قبائر ہے ان کا مرت اشد فاسق و فاجر مستحق کے عزاب جسدان و غزب رحمان اور دنیا میں مستوجب ہزارہ سلت و حوان خوش آبادی کہاں کسی علت نفسانی کے باعث اسے منبر و مسند پر کہ حقیقت مسلط حضور پر مور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعظیمن بٹھانا اسے مجلس مبارک مبارک پڑھوانا حرام ہے اگے سن ایسی مجالس میں مجالس سے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال ناراض ہے ایسی مجالس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پا کر بھی حاضر ہونے والا سب مستحق کے غضب الہی ہے اگے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ملزہ ہے اس سے کہ ایسی ناپاک جگہ تشریف لائے البتہ وہاں ابلیس و شجاطین کا ہجوم ہوگا اور اگر کسی نے محفل ملاد کی شرطیں سن لی تو میں نے جمے میں اور ضلع سہیوال شہر میں کتابات کیے ہیں جن میں میں نے ملاد کی شرائط بیان کی وہ سنو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملاد کن شرطوں کے ساتھ ملاد بنتا ہے سمجھ آ رہی لیکن یہ تنبیہ تمبیش واسطے ضروری تھی کہ میٹنگ کی یہ سنو دو کم مسلمانوں تاؤ ایک تو خالی حافظ قرآن ان بچے بناؤ لیکن قرآن دے احکام شریعت نہ ہو خالی پڑھنے دوسرا کم تھان تھانے محترم کراؤ تاکہ علم اور دی جی دور ہونگے بکری ریوڑ تو دور ہو گئے تنگیا اس واسطے جہاں بد مذاہب کے خلاف لکھا روپئے محفل ضلع واڑی پیر مراد شاہ سید مراد شاہ شاہ آلم بھی نے اور پیر بھی تقریر آخیا دوسرے ملباختہ دو لکھ کی روپیہ بھی نہیں جی رکھنا ہے سارے کس دوستے اے اے دیت کفریات کفریہ ناتا ناتا نے جڑیاں امام احمد ردا بریلوی جڑے جی خان نے کی پتا یہ ناتے وہ ہیں جو حضرت پھر علی شاہ گولوی سرکار نے لکھا نے میاں صاحب کا کلام سلطان بہو سرکار کا کلان لوگوں کا کلان سبحان لاؤ شریت دعا کرو سانو اللہ بہدا الاس شریق تمام فیتنیا تو محفوظ فرما شادی،, اے آج شادی شادی شادی کے مشائل میں منڈی فیض آباد کر چکیا کوئی کسٹ ملی شادی کے مسائل او دن صرف شادی دیا گلا سن میں پاس کیا ہی نہیں اتنے آیا پہ میں مستفا سرکار پہلے لکھا ہوا سوچ کے میں ہو ہویا سونا ہوا یہ اللہ سونے نے بیوی ات فرمائی اللہ میں فرمائے اللہ مرد کا تب مرد مرد دے حق نے اولاد ماں پیو ماں پیوک یہ حق سارے جڑے نشریت استفادہ پورے کرنے نہیں تو کیا مت والن سزا مگروں لگی گل سمجھ ادور سکار کی بار گاہ چیبی حاضر دی یا رسول اللہ مرد دا عورت حق ہی ہے فرمایا مرد جسم جسم زبان اپنے مرد کا حق ہی سو جب عورت شوہر دے کول آ جی انہیں ماں پیو دا حق وہ اتنا نہیں را ہے تو شوہر کا مرد سب تق یہ مرد اپنی عورت رکھے سب سے پہلا حقرال دفتر کا جو ماحول ہے جو ماحول جس ماحول بچے مڈے بھی نہیں بچتے ایمانڈے بھی نہیں بچتے میں اگلے دن دیا ڈیرا غازی خان غازی دی قسم گا میری گلا سخت ہوتی ہیں لیکن حقیقت لیکن سیانے آتے نے کوڑی گل پل مٹھا لیا گل میٹھی پل کو دا بڑا دلی کرتی ہے بند ڈیرا گزی خان تینی مدرسے کا مجھے دسیا گیا کسی فرقے دس مدرسہ مدرسہ لاری اڈے خان مدرسہ لڑکیاں ڈیڑھ سو لڑکی حمل ہوا بارہ چھبی لڑکیاں تین وال جے تین کھلے کھڑے نے وہ تو ہوم اکنامکس ہوم مطلب ہوتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں جی کرے میں پڑھ کے سناوا تھوڑا جا ناپ دینے کا طریقہ کپڑے سیو طریقہ سکھایا جا رہا ہے ناپ دینے کا طریقہ کی ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ناپ پر اثر سرد والا ہے ٹھیک ہے ناپ لیتے وقت ایک تو ہوئے دوسرا ہوئے جی پینٹ کسی ناپ دین دا طریقہ کے تے نمونا کٹی پھردیاں نے کنجریاں دا چکر کیے او پتہ لگا بھی پچھوں جڑا ہے استاد جی محترم کھلوتا ہے کم چاہیے نہیں آئے پھر کی ورنہ نا اپنی صحیح آئے گا ہزور عورت دے اور عورت کپڑے ننگیاں خدا کی لانت نے فرمایا انہیں جنت دی خوشبو نہیں سنگنی جنت دی خوشبو پانچ سو سال دور دسمبر تو آئی ہوں کہڑی عورتوں کپڑے پا کے ننگیاں ایک تو چست کپڑے دوسرا پریف بری پاون تا بھی آ چست پاون نگے نے دوپٹا تھلے لرجی صاحب ناپہے کا ناپا جان تسا تکریفو میں میں آپ کو پڑھا رہا ٹھیک ہے نا پھر تو کوئی بنا نہیں پھر آپ تو یہ کولہا ہے یہ کولہا ہے چھوکری اے چھوکرے یہ کولہا ہے یہ پیسے نام دینا ہوگ میری نک بن کے آیا کٹ کے مار کیونکہ بے گرتی یاری نالو یار سنگ کتے چنگا aye aye aye aye allah ho zindaba ha innu ve khamolin nu anda main vi tarakki karalwa pir nu ve kho anda main vi aao main khatra kideyo putro جیڑی بربادی نو پی گئے ہو ساری ترقی نہیں ساری ترقی محمد اربی پال کی گلامی چشتی جگریزان نے ایٹم دیا پتر تمہیں ایٹم دے ایٹم چوڑیا ہوے اس ظالم نے خدا تو توڑیا ہوے خدا رسول توڑیا ہوے کیونکہ کافر پتہ سی دس میرے کو سو میرے کو ادنا تے میرے جے نہیں توڑ میرے تے رب لا لا توڑ نہیں ان سانو رب تب رب تبیب تو چک پیا ہوں جن آئٹم مزائل بھی, بھی, بھی تھانٹینا تھا ہیں نہ رب سنتا ہے نہ رب دا حبیب سننا ہے کیونکہ انہاری والے بھی ہو سکتی ہے محمد عربی پاک سرکار دی شریعت والے بھی میں ٹھیکیاں چوڑی فار کے موتی ہتھوں دے کے خوشیا دنیا دے چند ٹکے حاصل کر کے تین ہاتھوں دے کے تجارت فائدہ اے تجارت سید نہ اکبر کرتا اے تجارت ساروں کیا تجارت اسمانے خلی کرتے تجارت مولا مشکل کشا کرتے ان اے تجارت دنیا کے ٹکیا نا کے تجارت کری جہی محمد عربی پاک سودا کر نارائن سال نارائن سال نارائن حاضری دما لال پاس راک نا سبحان سچ کہا گیا اللہ میں کمال دیا دے کر اگر آزاد ہو ملت سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تجارت میں مسلمان کا خدا بیٹھا کیڑی تجارت اپنی بہن بیٹی گھر چھٹھا باج بھی گستا می جیسا بلی بھی ہوگی مر جائے گا میرا مطلب سوفیا فکیر والا یہ لوگ کدی خطا نہیں کھانے شاہ سا کرم والے اور تامنے نہیں سنا دسا ماحول بھی تبکے نے جناب کھاتے کھولے ہو گئے پھر اخبار بھی تو <تصفح> ساڑیاں ایسی چیز جاستے کسی کے اعتماد فرشتہ آسمان فرشتے کدھر پارج انسانی شکل چاہت واسطے جبریل جو آیا انسانی شکل کملی والے کا گونڈا پیک جب نوری شکل اچھے پھر جنہیں مردیا جب انسانی شکل اچھے پھرڈے پیکے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں لے کے عورتوں سامنے پتنیا کا خیال رکھنے اکیلا کماگا دیکھو چلو گی پھر جب وہ چل پوے تو پھر پیسے پیسہ پھر کوئی ملنا آ جائے گا وہ جناب وہ میری بنسبت بہت مجھے سڈیا دیکھو سوال لکھے کا ہفتہ پورا بار دلالتا. مختصار مختصار دلالتا. اچھا نئے پیسے دے کر جو نئی کاپی پیسوں کی لیتے ہیں کیا وہ سود آجا ہے یا نہیں ہے نہیں آ جائے سود نہیں ہے تو سو اس مسئلے نہیں سنی جو لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس وقت لگاتے ہیں جب تلاوت قرآن لگتی ہے قرآن پاک کو ٹی وی کے لیٹرین میں رکھنا ہی جائے گا مرنا ہی جائیں گے سننا تو بات کی بات یہ لیٹرین ہے چوبیس گھنٹے میں سے تیئیس گھنٹے قرآن کی تزلی توہین اور مخالفت اور ایک گھنٹہ اوپر جو قرآن لگا دیا جاتا ہے اسے قرآن کو تم کہتے ہو نوب اللہ مدد ہے اس کو کی ایماندار دس کسن کشنوا کو میرے پیاؤ دے چڑے ترویس گھنٹے ایک گھنٹہ کھلے مارا گا تری گھنٹے تیرے پیاؤ کی خدمت انہوں قبول ہو گئے نا زندہ باد وہ بھو... تنٹے خدمت تر گھنٹے مٹھ مروڑا کھوا گے ہر شاید بوتل پیپسی گولی والی ہر بوتل کھواو تری گھنٹے خدمت صرف ایک گھنٹہ لٹرال کر گے چنگی ٹکا کے ہوں کسی کو قبول ہے تےوی گھنٹے سلام دسے چکن ساری داری کفر پکڑ نچن ماں چڑیا کوائی کھڑا بلو پرائی گھنٹا رکھے قرآن کی بند ٹی وی قرآن مسیح جنا ہے گلا جن مفت پیسے اور پندرہ ہزار کہایا تب کو پہنچا گیا تو پتہ لگے قرآن لیکن رہے کیا غیر مکرم دیوانگ پیچھے سننی بریلو کی نماز ہو سکتی عقیدہ اس کا ہو رہا ہے اور نماز میٹھی سواہ اگے تو سمجھ دا پچھے مشرک تو امام کھلوتا وہ تمہیں سمجھتا پیچھے مشرق کھلوتے مشرقہ بھی بڑے وہ نباز ہونی ہوتی پیچھے یار سولہ سلادی پیڑا نے پیر وہ پکے مشرق مشرق نے پکے تو ساڑی نماز کتنے امام تے مقتدی دا دل رلتا ہے نماز نیت والے تعلق نال دن باز ہو آپ چی کہ اور سلسلہ چیشتی والے قوالی کے کارن خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے اور قوالی بھی سنتے تو آپ کا کیا خیال ہے پوری وضاحت میں چشتی ہوں کیا ہوں اللہ دی مہربانی تو لوہے کی لٹ چیشتی کچا مچھا تیو. لیکن میں جاہل چشتی نہیںشتی نمی ٹکرے نے دہائی خدا فرید آگلو لو بھائی مانو خدا چنگا متا خاجا نظام نولی سنو اور بابا فرید وہ حضرات جو قوالی سنتے تھے بلاسا سنتے سمجھ آئی نہیں بابا فرید اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ بابا فرید فرماتے ہیں قوالی وہ آدمی سن سکتا ہے جو اتنا مست ہو اللہ کی توحید اور مارفت کہ ہزار بار اس پر تلوار کے وار کیے جائیں تو اس کو محسوس نہ ہو سبحان اللہ فرما ما دوسرا نہیں سن سکتا ہوں سوچتے کوئی ٹولکی لب جائے یا سننے والے دموڑا بابا جی نے کتاب پڑھتے راحت القلوب راحت القلوب آپ کی کتاب ہے اپنے لکھا میں جیل نہیں جو ہزور کی شریعت یہ بابا نظام الدین اولیاء کا حوالہ تم نے پیش کیا آپ کی کتاب فوائد الفوائد اٹھا کر دیکھو آپ فرماتے ہیں مزامیر مجدمہ ہرام مست حرام مست ہرام فرمایا ساز ہمارے نزدیک حرام ہے حرام ہے حرام فوائد الفوائد آپ کی کتاب کا نام ہے نظام الدین اولیا کافی شریعت پوری کری کھڑا ہے باقی پھر اٹھولا رہ گیا گیا, گیا, شراب جاش کالی پڑھنے وہ بھی شراب نال منہ چلی بٹھا ہر شہ جناب نہ حرام پتہ پتا نہ حلال دا تو باقی کوئی پتہ رہ گیا تے پوچھو تو کی بابا سنتا تھا نہ مراد کا ایک بابے سرکار دے سارے کام چھوڑ دیتے نہیں پتہ نہیں لے نفس کتوں نہیں شہشانی ایسے لوگ ہیں اگر ایک انسان آل محافظ اور وہ کلین شیو کرواتا ہو وہ جماعت کروا سکتا ہے پاوے کوئی بھی ہو کوئی ہو پینٹ شرٹ پائی ہو ٹائی لائی ہو شراب پیتی ہو پانچ ٹائم کلب تو ڈانس کر کے واپس آ وہ امام بن سکتا میرا فتو پڑھو دے پھر یار میں کل نہ میں پوچھتا ہوں آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں آپ کے پیر بھی ایسے ہو سکتے نہیں ہو سکتا آپ کے حاکم بھی ایسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے بدل گئے تو امام کیوں نہ بدلے اور میں کہتا ہوں ایسا امام نہیں ہو سکتا اگر ایسے کوئی امام بنانا چاہیے نہیں تو ایسے, ایسے کا مت بھی بننا بھی چاہیے جو شریعت ملو کے لیے ہے وہ شریعت مختلف جو کہہ ملا کے لیے وہ شریعت ہے کے لیے آ رہا ہے آٹم کے لیے آ رہا ہے آرام کے لیے آ رہا ہے حاکم سے لے کر تک تمام کے لیے گزرادہ ہو جائے گا پکا ہو جائے گا آرام سالا ہو جائے جنا ہو گیا وہ جنا بھی پچھ پڑھن دی. دی تصویر کسی طرح حرام مووی بنانا حرام ہے یہ جتنی فلمیں بنتی ہیں ملا کی ناد خان کی کسی کی جائز نہیں حضور کی حدیث ہے